يطول بسم الله الرحمن الرحيم اولما اولما اصابتكم مصيبه مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم اننا هذا قل هو من عند ان اِن اللہ کل قدیر سبحان اس اس میں اور مبارکہ مبارکہ میں میں اللہ تبارک و تعالی نے آل ایمان کو تسلی بھی دی اور تمبی بھی فرمائی اور اس سے آگے جو ہے وہ منافقین جو ہے وہ ان کا جو پردہ کھلا اس کا بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اولما سابت ہوا یہ کہ کچھ صحابہ کرام لے مرجوان جو ہیں انہوں نے ان سے یہ جملہ نکلا کہ ہم حق پر ہیں حق پر ہونے کے باوجود جو ہے ہمیں اتنی تکلیف پہنچی آخر ایسا کیوں ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں تسلی بھی دی جی اور ساتھ تمبی بھی فرمائی اللہ تعالیٰ نے فما علما صحابت مصیبتوں کا سب تم میں صلحہ میں تم یہی دیکھو کہ جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے اس جیسی تم دگنی مصیبت ان کو پہنچا چکے ہو جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے اس جیسی دگنی تکلیف تم انہیں پہنچا چکے ہو عہد میں تمہارے ستر بندے شہید ہو رہے ہیں اور بدر میں تم نے ان کے ستر بندے مارے بھی ہیں اور ستر بندے گرفتار بھی کیے تھے تمہارا تو ایک بندہ بھی گرفتار نہیں ہوا جی مارا جانا اور گرفتار ہو جانا ملتی جلتی باتیں ہے نا جی اور اوپر سے یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ مارا جائے یہ دکھ کم ہوتا ہے پکڑا جائے زیادہ دکھ ہوتا ہے پتہ نہیں چھوڑے نہ چھوڑے غلام بنا کے آگے بیچ دیں کہیں سے کہیں چلا جائے تو یہ زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں ایک بندہ جو ہے نا وہ فوت ہو جائے تو دو دن رو کے دکھ ختم ہو جاتا ہے ایک بندہ وہ ہے جس کا پتہ ہی نہیں کہاں ہے وہ تو روز بےچارے اس کے پیچھے والے مرتے رہتے ہیں روز جو ہے اس کا دکھ کرتے رہتے ہیں نہ انہیں پتہ ہوتا ہے وہ زندہ ہے کہ خوش ہوں نہ انہیں پتہ ہوتا ہے مر گیا ہے کہ دکھ منائے کیا کریں ٹھیک ہے نا جی اللہ تبارک وہ تعالیٰ دے ان کے گرفتار ہونے کو ان کے مرنے اور گرفتار ہونے والے دونوں کو برابر کا دکھ قرار دیا میں سلائے ہاں کہ تم تو انہیں دو گنا تکلیف پہنچا چکے ہو تو کون تم مرنا حاضا تو پھر تم کیسے کہتے ہو کہ ایسا کیسے ہو گیا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کیسے ہو گیا یہ سوال نہیں بنتا تمہارا آگے اللہ تعالیٰ نے ارشا فرمایا یہ تم بھی ہو رہی ہے سیابہ کو جنہوں نے یہ بات کی تھی کچھ لوگ تھے انہوں نے یہ بات کی اللہ تعالیٰ ارشا فائل ہوا میں نے آئندی اب بھی اگر تم پوچھتے ہو نا کہ ایسا کیوں ہوا ہے میں نے آئندی انفضوم یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہوا ہے بوجھے میرے حبیب نے تمہیں کہا تھا تم نے یہیں ٹھہرنا تم وہاں سے ہٹے ہو اب پھر پوچھ رہے ہو کیسا کیوں ہو گیا میں کہ اسی لیے کچھ دیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد و نصرت جو ہے وہ پیچھے ہٹا لی کہ تم نے میرے حبیب کریم علیہ صاحب السلام کے حکم پر جس طرح عمل کرنا تھا اس طرح نہیں کیا میرے آکر اس میرے حبیب کریم علیہ السلام نے تم نے فرما دیا تھا تم نے یہی رہنا ہے چاہے کچھ ہو جائے جب تک میں نہ کہوں تو پھر تم نیچے کیوں آئے وہ یہ تمہاری اپنی طرف سے ہوا ہے آ, یہ نہ پوچھو کہ کیوں ہوا ہے اللہ تبارک وتعالى نے ارشاد فرمایا ان الله على كل شيء قدير اللہ تبارک وتعالى ہر چیز پر قادر ہے بے شک کہ اللہ تبارک وتعالى یعنی مدد کرنے پر بھی قادر ہے اور مدد روکنے پر بھی قادر ہے بے جی؟ اللہ تبارک وتعالى نے پھر ایک حکمت بیان فرمائی فرمایا کہ اگر یہ تمہیں تکلیف نہ پہنچتی تمہارے وہ لوگ جو ہیں نیچے اترے تھے جی وہ بھی حکمت سے خالی نہیں تھا جی دیکھیں کیسی تسلی دی جا رہی ہے تمہارا نیچے اترنا جو ہے اور تمہارے لوگوں کو شہید ہونا جو ہے یہ بھی حکمت کے تحت تھا وہ آنے میں وہ جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے جس وقت دو جماعتیں آپس میں ان کی مد بھیڑ ہوئی تھی فب عز نل وہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہوا تھا ولیم المنین اللہ چاہتا یہ تھا کہ مومنوں کو آج ممتاز وہ جو منافق کچھ لوگ آپ کے ساتھ ملے ہوئے کچھ تو وہیں تین سو لوگ اور باقی لوگ جو تھے اللہ تبارک وطالیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک وطالعہ چاہتا یہ تھا کہ آج مومنوں کو ممتاز کر دے منافق جو ہیں وہ علیحدہ مومن علیحدہ ہو جائے یا الحمد نافک اور اللہ تبارک وطالعہ یہ بھی چاہتا تھا کہ آج منافق جو ہیں وہ علیحدہ ہو جائے مومن علیحدہ ہو جائے بکیلو یہ اب قصہ دوبارہ سے یعنی کہ وہاں سے بیان کر رہے ہیں جب آکیہ السلام سب کو لے کے روانہ ہو رہے ہیں مدینہ سے تو راستے سے ہی عبداللہ بین جو ہے وہ تین سو بندے لے کے واپس آنے لگا تو انہیں کہا گیا بین کو وکیل الحمد ل جب انہیں کہا گیا منافقوں کو کیا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں لڑو جہاد کرو اللہ کی راہ میں اوے دفاع تمہارے پاس اگر یہ نہیں ہے تم جہاد نہیں کرتے ہو تو کم از کم اپنا دفاع ہی کرو کیونکہ نام تو تمہارا بھی یہی لگتا ہے نا تم کلمہ پڑھتے ہو değil, یہ منافق کافروں کو تو نہیں یہ منافق ہیں منافع جو یہاں آئیں گے uh, وہ تو ہمارے ساتھ تمہیں بھی رکھ دیں گے ہمیں تو شہید کریں گے کریں گے تو تمہیں بھی ساتھ رکھ دیں گے کیوں بھائی اس لیے کہ انہیں تو پتا یہ کلمہ پڑھتے ہیں ہے یا نہیں جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کسی ایک مسلک کے مدرسے پر حملہ ہو جائے تو دوسرے خوش ہو رہے یار واہ کیا بات ہے تم نے جی مزے آ میں نے کہا وہ تمہیں تن رہے ہیں نا یا جو بھی کر رہے ہیں تمہارے ساتھ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ فلانا یہ ہاتھ کہاں باندھتا ہے کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا وہ تم پہ حملے کر رہے ہیں اس لیے کہ تم مسلمان کہلاتے ہو تم مسلمان کہلاتے ہو اس وقت عال ایمان نے منافقوں کو یہی کہا میں کہ تمہاری شہرت باہر جو ہے وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہارا تعارف جو ہے نا وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے باہر تو مسلمان کہلاتے ہو کافر جب آئے گا حملہ کرے گا اس نے یہ تھوڑا دیکھنا ہے کہ اندر سے مانتا ہے باہر سے نہیں مانتا یہ باہر سے مانتا ہے، اندر سے نہیں مانتا اس نے تو تمہیں بھی چھیل دینا ساتھ تو سیابان نے یہی یہ کہا میں کہا لو آؤ ہمارے ساتھ او یا تو لڑو ہمارے ساتھ مل کر مخوض ہو کر اللہ تبارک کے لگ لڑو۔ یا پھر لڑتے نہیں ہو تو کم از کم اپنا دفاع کرو ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کم از کم روک تو پڑے گا دشمنوں پر لڑنا نہ وہاں ہاں تم پہ کو اپنا بچاؤ کرنا یہی کر لو تم تم تو وہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہو جی اس طرح آج آج جو پوری دنیا کا منظر میں ہے نا جی منافع کے لیے جیسے قدم پیچھے ہٹائے تھے آج کا لبرل جو ہے وہ بھی یہی کر رہا ہے پوری دنیا کے اندر آپ مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں نہ تو یہ اپنے یعنی کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور نہ اپنے دفاع کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اپنے دفاع کے لیے جہاد فی سبیل اللہ یہ ہوتا کہ دشمن کے دروازے پہ پہنچتے ہم اسے کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھے مسلمان ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکا ہم سے تو دفاع تو کرتے بھائی دفاع بھی نہیں ہوا دفاع یہی دو صورتیں بنتی تھی نا کی جہاد کیفغانستان پہ لگا ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم نے کہا ہم تو اڈے بھی دیں گے ہم تو کھانے پینے کی چیزیں بھی تمہیں مہیا کریں گے اپنے بندے بھی دیں گے اسی ہزار بندہ آپ بروا دیں گے تو آ تو صحیح آج تک ہمارا ملک جو ہے وہ بالکل اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکا صرف اسی جنگ کی وجہ سے آج وہی افغانی جو ہے وہی ہمارے دشمن بن چکے ہیں یا نہیں ایسا کتنے بندے اپنے مروا دیے اپریشن کے نام سے ظاہری بات ہے جس بندے کے گھر کے پورا پورا خاندانی مارا گیا ہو وہ ایک بندہ بچے گا وہ تمہیں ختم کی روٹی کھلائے گا تمہیں کیا کرے گا اس نے بھی دیکھنا ہاں ملے لٹکا دو انہیں بھی کر رہے انہوں نے یہ تو پوری دنیا میں کسی کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ یہی ہو رہا ہے نوزال آج کے دور کا جو منافع ہے نا لبرل یہ عبداللہ بن اوبئی سے بھی بڑا کمی نہ یعنی عبداللہ بن اوبئی زلیل جو ہے وہ خود پیچھے ہٹائے بندے لے کے واپس آ گیا جی اور جنگ کے اندر اس نے کسی کے ساتھ وعدہ نہیں کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور جائیں چڑھ جائیں لیکن انہوں نے کیا کیا ہے نہ اقدام ہے ان کے پاس نہ دفاع ہے ان کے پاس اوپر سے مسلمانوں کو مارنے کے لیے اصل بھی ہے ان کے پاس سارا کچھ ان کے پاس ہے آپ سوچ سکتے ہیں کتنے بڑے دین کے غدار ہیں یہ کتنے بڑے اسلام کے دشمن ہیں یہ لوگ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں اس وقت جتنے بھی جمہورے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے ان سب کو اپنی کرسی کی فکر ہے ان کو نہ اپنے مسلمان بھائی کی فکر ہے نہ اپنے ملک باسیوں کی فکر ہے کسی کی فکر نہیں ہے اپنی کرسی کو تول دینے کے لیے ان سے جتنے مردی بندے مروا لے اپنے ملک آفی صدیقی کو اٹھا کے کس نے دیا تھا یہ آپ سوچ سکتے ہیں پیسے لے کر انہوں نے آفیس صدیقی اٹھا کے انہوں کو دی امریکیوں کو زلیوں کو اے جی؟, اے جی اور اس وقت انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا یہ پاکستانی تو ایسے کمینے ہیں یہ تو پیسے کی خاطر اپنی ماں بھی بیچ سکتے ہیں یہ ان کے کسی عام بندے نے نہیں کہا تھا جب جس وقت یہ خبر اس بندے نے بکواس کی تھی ان کا کوئی حکومت کا بندہ تھا اس نے جب یہ بکواس کی تھی تو ان کی امریکیوں کی بڑی سرخیوں میں یہ خبر آئی تھی اس نے کہا پاکستانی ایسے کمینے پیسے کی خاطر ماں بھی بیچ سکتے ہیں یار ایسا ایک بندہ وہ جو شرابی کبابی جن کی آنکھ خواتین ساری بیلی بات پھرتی ہوں جو اپنی ماں کا بہن کا بیٹی کا حیا نہ کرتا ہو کسی پہ بھی جناب اپنا اپنا ناب ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہو اتنا بےغیرت بندہ بھی کھڑا ہو کے تیرے بارے میں ایسا کہہ دے اب تو بتا تیری غیرت کا لیول کیا ہے تیری غیرت کا عمر یہ بتا آج پوری دنیا کے اندر ہمارے پاکستانیوں کی جو جگہ ہنسائی ہوتی ہے ہماری ذلت اور رسوائی ہوتی ہے وہ صرف ان جو ایک یعنی کہ تین فیصد چار فیصد طبقہ حرام خوروں کا جنہیں اشرافیہ کہتے ہیں ان ہی زلیلوں کی وجہ سے ہم آج بدنام دی. آپ چلے جائیں باہر ایئرپورٹ پہ کہیں باہر کے ملک میں چلے جائیں باہر کے دوسرے لوگ آئیں گے نا ایک دم سے جناب ان کے لوگ جو کھڑے ہوں گے وہاں پہ بورڈنگ پہ آگے پیچھے سارے ایکٹیو ہو جائیں گے ایک دم سے نکال کے وہ جا رہے ہیں پاکستانی جناب کھڑے رہیں یہ کون سے انسان ہوتے ہیں بتائیں آج یہ جو ضلع ہمیں دیکھنی پڑ رہی نا وہ صرف اسی وجہ سے ہے ہم نے اپنے اوپر ان حکمرانوں کو مسلط کیا ہوا ہے جو دین کے دشمن ہے جو دین کے غدار اگر ان کے اندر دین کی ہمیت ہوتی نا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا خلا کے کائنکھا جی منافع من ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جہاد کرو اگر نہیں کر سکتے اوی دفاع اپنا دفاع کر لو اپنا دفاع, ہی کر لو اپنا دفاع ہی کرو لیکن نہ عبداللہ بن بھائی وہاں سے بھاگا اس نے کہا نہ میں جہاد کروں گا نہ میں دفاع کروں گا دونوں نہیں کروں گا وہاں سے بھاگایا اور اس نے آ کر کیا کہا؟ کہا؟ یہ اس کا مقولہ دیکھے, دیکھے جو رب تبارک نے اپنے قرآن میں نقل فرمایا کالو اس نے کہا لو نہ یہ جو ہے نا جملہ, جملہ اس کا دو طرح سے مفہوم ہو سکتا, سکتا ہے سکتا پہلے جو ہے وہ یہ کہ اس نے کہا اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ بھی کوئی قتال ہے یہ بھی کوئی لڑائی ہے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ جاتے ہیں تین ہزار بندہ وہ ہے اور ایک ہزار بندے تم جا رہے ہو یہ کوئی لڑائی ہے یہ تو جان بوجھ کے موت کے منہ میں اپنے آپ کو دینے والی بات ہے یہ کون سی لڑائی ہوئی ایسی تو لڑائی ہم نے کہیں نہیں دیکھی کہ تین ہزار بندہ ایک طرف کھڑا ہو اور ہزار بندہ ایک طرف ہو اور لڑنے کے لیے جا رہے ہوں ہوئے اپنے سے دو گنے فوج کے ساتھ چلو بندہ کھڑا ہو جائے تین گنوں کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے اتنے بندے اور نہ ہمارے پاس اسلحہ اتنا نہ ہتھیار ہے نہ کچھ اور چیز ہے ہمارے پاس نہ ہماری تیاری ہے اس کے لیے ویسے ہی نہ بھاگ پڑے لو نہ جانتے کہ یہ بھی کوئی لڑائی ہے لتبا ہم بھی تمہاری پیروی کرتے ہیں ہم بھی چلے جاتے ہیں ایک مفہوم اس کا یہ ہے اور دوسرا کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ جیسے کہ پہلے بھی میں آپ کے سامنے ارض کر چکا ہوں کہ کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مشورہ فرمایا نا کہ وہ آ رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو عبداللہ بن ابئی جو ہے نا اس کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینے کے اندر ہی راج ہے وہ تو ویسے بےمان تھا وہ تو یہی چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے جانے نہ پڑے اس کی تو جان جاتی تھی ایسے ہوتے نا وہ ایک علاقے کے قاضی صاحب تھے جہاز پہ سارے جانے لگے تو قاضی صاحب کو بھی لے گئے قاضی صاحب خیمے میں پڑے باقی سارے لڑ رہے ہیں قاضی صاحب خیمے میں پڑے اور بعد میں فوجیوں نے ایک بندہ ان کا کافی سارا وڈے جی کافی سارا زخمی کر کے لے آئے تو اس کی ٹانگ بھی کاٹ دی خیمے کے باہر پھینک دیا قاضی صاحب کو تلوار دیے کم آپ کا آئے نا غازیوں میں تو وہ قاضی صاحب گئے تو تلوار غازی صاحب کے قاضی صاحب کے ہاتھ میں وہ کافر نیچے پڑا ہوا ٹانگ کٹی ہوئی قاضی صاحب بات سننا یہ نیچے بات سننے کے لیے اس نے تلوار چھین کے نا قاضی صاحب کی ٹانگ کاٹ دی کاب بھی نیچے پڑے ہوئے انہیں خبیصا یہ کیا اس نے کہا میں اکیلا تھا میں نے کہا چلو گپ شپ کرتے رہیں گے تو نیچے دونوں پڑے ہوئے زخمیوں کے تو یہ یعنی کہ ایسے لوگ بھی بزدل ہوتے ہیں تو اس کا حال اور کیفیت بھی یہی تھی رب رقت بار نے اچھا اس نے جب یہ کہا کہ باہر نہیں جانا چاہیے اب اس آئے مباق کو دیکھیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے اس کا مشورہ نہیں مانا اس کے مشورے کے خلاف سامنے کیا اسلام دفاع کی جو نوجوان جو صحابہ ہے وہ باہر جانا چاہیے تو یہ ہے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو بھی رائے بھی اس سے پوچھا حضور نے عبداللہ بین سے یہ بھی یہی کہنے لگا کہ یہی لڑا جائے لیکن جب رائے سیاحت نے دیکھی کہ وہ باہر جا کے لڑنا چاہتے ہیں تو بھی تیار ہو گئے بہت تشریف لے گئے اب اس نے کہا اس نے کہا کہ میں نے کہا یہیں رہ کے لڑے میں نے کہا اسلحہ کم ہے میں نے کہا بندے کم ہے میں نے کہا ان کی فوجیں زیادہ ہیں ان کا اسلحہ زیادہ ہے تو ہمیں اس طرح کا اقدام نہیں کرنا چاہیے تو میری تو بات مانی نہیں کہنے لگا لو نہ ہمیں تو پھر لڑائی کا پتہ ہی نہیں نہ ہوا اگر تم اگر اب ہم آپ لوگ ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں اور جا کر جہاد کریں ہمیں تو پتا ہی نہیں بھائی اگر ہمیں بھی لڑائی کا پتا ہوتا تو ہماری بات مانتے ہماری تجویز نہیں مانی ہمارا مشورہ نہیں مانا ہمارے کہے خلاف چلے ہو تم ہم نے کہا کہ لوگ تھوڑے نہ جائیں سلا کر لیں کسی طریقے سے ہم نے کہا مدینے سے باہر نہ جائے نہیں مانی ہم نے کہا سلا کم ہے نہیں مانی ہماری کوئی بات نہیں مانی تو گویا کہ ہمیں تو پتا ہی نہیں لڑائی کا جب ہمیں پتہ ہی نہیں تو پھر ہمیں کہتے کیوں وہ لڑو بھائی ہمیں کیوں کہتے وہ آپ بھی چلو ہمارے ساتھ نہیں سمجھا مسئلہ منافق بل دیکھیں کیسا شاتر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا اس اس کے مقولے کی وجہ سے اللہ تعالی نے فرمایا پہلے یہ پہلے بھی کفری تھا ان کے اندر آج بھی کفری ہے لیکن پہلے ان کا جو کفر تھا وہ اندر تھا کفر کا اظہار نہیں کرتے تھے ایسی, ایسی کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے جس سے یعنی کہ عام لوگ سمجھ یہ منافق ہے اللہ تبارک تعالی نے فرمایا کہ آج یہ پروپیگنڈا کر کے آج اس طرح کی یہ باتیں کر کے تبارک کو تعالی نے فرمایا آج ظاہری طور پر بھی کفر کے قریب ہو گئے ہیں بنسبت ایمان کے پہلے جو ایمان کے قریب تھے نا یہ اوپر اوپر سے قریب تھے اندر سے تو کافری تھے رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اکراب منہم لیل ایمان آج جو ہے یوم ایزن اس دن یہ باتیں کرکی بتائیں بھئی اس نے ابھی تک اسلام مسلمانوں کو خلاف کوئی جھنڈا تو نہیں اٹھایا کوئی جھنڈا تو نہیں اٹھایا صرف باتیں کیے نا یہی باتیں کی مارے گیا جی یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا جی مارے نہیں مانے جی بتا آج کتنے کل میں پڑھنے والے ہیں گھروں میں بیٹھ کے یہی باتیں کر رہے مقرر کرنا ہے امیر کے جھنڈے کے ساتھ ہوتا ہے وہ امیر مقرر کس نے کرنا ہے نے امت جو ہے اس طرح لتاڑی جاتی رہے پوری امت ماری جاتی رہے نوجوان بہنوں بیٹیوں کی عزتیں تار تار ہوتی رہے یہ بیٹھے یہ کس چیز کی بہت کی لے رہے ہو یہ جناب پہ لاکھوں کروڑوں بندے کٹھے کر کے ویڈیو دکھانی لوگوں کو جناب شور شرابے کو دیکھو جتنے بندے تھے کب کام آئیں گے تمہارے یہ صرف پیر کی ناموز کے لیے رکھے ہوئے سارے لوگ رسول علیہ کے دین کی امت کی ناموز کے لیے کیا ہے بھائی بتائیں آخر آخر کوئی نہ کوئی کھڑا ہوگا نا بھائی جب حضرت ہوئے بہت سارے نا اس لیے میں ان کی بات کر رہا ہوں بہت سارے دیکھا ہوا دکھا رہے ہیں ٹی وی پہ تو وہ بھی تو اکیلے تھے صرف خیمے تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس چار گھوڑے لے کے اکیلا بندہ پہنچ جاتا تھا لڑنے کے لیے دو تین بندے ساتھ اور پہنچ گیا وہاں لڑنے ایسی اس نے شکستیں دی ہیں سب کو تو کیا خیال ہے آخر خلافت قائم کی ہے اس بندے نے چلو وہ جتنا جناب زمین صاف کر گیا بعد میں اس کے بیڈے حضرت عثمان جو ہیں عثمان ابل رحمہ اللہ انہوں نے قائم کی ہے خلافت پھر کیسی قائم ہوئے چھ سو سال تک انہوں نے حکومت کی کتنے عرصہ تک حکومت کی انہوں نے وہ بھی جناب خالد سنیت کی حکومت پر اسلام کی حکومت پر باقی خرابیوں تو بعد میں آتی ہیں لوگوں میں ایک دب تھا مسلمانوں, ایک تھا مسلمانوں کا ایک روب تھا مسلمانوں کا برطانیہ کے اندر ایک زلیل نے ایک فلم بنائی اس میں نوزباللہ رسول اللہ علیہ السلام کی گھر والیوں کو دکھایا گیا سلطان عبداللہ مہید رحمہ اللہ جو ہیں آخری دور چل رہا ہے ان کا آخری دور میں بھی اس شیر کی للکار دیکھیں انہوں نے تار بھیجا انہوں نے کہا یہ فلم بند کرو نہیں تو میں آ رہا ہوں تم پر حملہ کرنے کے ل بتایا بھائی کہتے وقت جناب اس بندے کو بھی گرفتار کیا اور ایسی حرکت کوئی نہیں ہوگی بتایا رسول کے فرانس نے جناب سرکاری سطح پر سرکاری عمارتوں پر لگائے ڈوبرنے کا مقام نہیں ہے مرلی وہ تو جناب اس جو ہے اس وقت بالکل ہچکول لے رہی تھی ایسے حالات میں بھی جناب ایک مسلمان کی لڑکار دیکھے یار ایک مسلمان کی زبان میں آج کہتے جی دیکھو جی اس نے تو آرمی کیا اس ہے اقوام مرتدہ میں کھڑے ہو کے عمران خان نے رسالت کی بات کی میں نے کہا سر کیا ہوا ہے کہتے وہ تو کچھ بھی نہیں ہو پھر بات کیوں کرتے ہو تم نے کہا بات تو یہ ہے جو سلطان عبدالحمید نے کی رحمہ اللہ نے کی ہے توبہ کی انہوں نے پھر معافی مانگی انہوں نے پھر یہاں کتنے لوگ ہیں جناب جو بدماشی کرنے لگے تھے اکیلا بابا ہی کھڑا ہوا ہے جناب اللہ کے فضل سے سارے گھر پیچھے ہٹے نہیں ہٹے پیچھے تو پھر تم نے کیا کیا تمہارے ہاتھ میں سارا کچھ ہے تو یہ منافقت کسی اور کو سنائیں ہے جی آپ بتائیں بھائی یار یہ جو بندہ ان منافقوں کی باتیں سن رہا ہے قرآن کریم میں جو بیان کیے ہیں ان باتوں کو ذہن میں رکھنے والا بندہ جو ہے ان منافقوں کی باتوں میں آ سکتا ہے کبھی اللہ تبارک و تعالی نے جی دیکھیں ما في اللہ تعالی نے یہ باتیں وہ کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے منہ سے اللہ تو اللہ, ہے نا پھر اللہ تبارک و تعالی تو وہ جاننے والا ہے جو یہ چھپا رہے ہیں جو اندر چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ تو وہ جانتا ہے اب منافقوں نے کیا کہا اللہ منافقوں نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا وقع دور اور حالانکہ خود بیٹھ گئے خود نہیں گئے خود نہیں گئے, خود نہیں گئے گھر بیٹھے رہے پتہ چلا آپ بیٹھنے والے ہی باتیں کرتے ہیں جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں نا وہی بک بک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشا فرمایا وقعدو گھر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا لو ما قتلو، اگر یہ ہماری بات مان لیتے کبھی نہ مرتے, مرتے یہ مارے اسی لیے گئے انہوں نے رسول اللہ, کی بات نعوذ باللہ اللہ تبارک نے جب تمہیں موت آنے لگے نا پھر اپنے آپ سے رو کے دکھانا اب جو سارے تم شیخ چلی بن کے فلسفی بنے بیٹھے ہو نا اینکر بن کے بیٹھو نہیں ویسے ہو جاتا, جاتا اس ارشا فرمایا ایاکم واللو میں لو سے بچو کس سے بچو ایاکم واللو ای لو،, لو سے بچو تم لو کیا کیا مطلب ہے آقا نے سامر شاہ فرمایا کوئی بھی کام کرنے لگو پہلے تدبیر کر لو پہلے کیا کرو تدبیر, تدبیر کرلو غور و فکر کرلو سوچ و بیچار کرلو غور و فکر کرنے کے بعد پھر جو کام ہو جائے تمہیں کو نقصان لگے پھر یہ نہ کہو کاش کہ یہ نہ کرتے اگر میں یہ کرتا تو وہ نہ ہوتا اگر میں یہ میں اگر اگر نہیں کرنا اگر جو ہے یہ شیطان ہے مطلب یہ ہے اس کا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو پھر رب تبارک وطال کی تقدیر سے بچ جاتا رب کی تقدیر سے کون بچتا ہے میں لکھا ایسے تھا اللہ تبارک وطال نے اب وہ کر دیا تو نے تدبیر جو کرنی تھی وہ کر لی ہے اب ہونا وہی ہے تدبیر تو نے کی ہے اب ہونا وہ ہے جو تقدیر میں اب تقدیر سے بچنے سے کیا مطلب ہے یار سے اگر اگر ایسے تو مگر ایسے نہ مگر ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک دیکھیں ان کو تم سواد اگر تم سچے ہو تو پھر جب تمہیں موت آنے لگے تو پھر بچ کے دکھانا اللہ اکبر اب انہوں نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ ہماری بات مانتے تو نہ مرتے اب اللہ نے کیا فرمایا انہیں اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا انہیں ان صحابہ کے بارے میں جو صحابہ رب تبارک و تعالیٰ کی دین کے غلبے کے لیے جان دے گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار تم ایسی بات نہ کرو ان کے بارے میں کہ مر گئے ہیں ایسی بات ہے نہ کرو انہیں جو اللہ کی راہ میں گمان نہ رقطبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اللہ کبھی راہ اور اللہ تعالیٰ میں تم بیٹھے یہاں اگڑ بگڑ کرتے ہو میں کہ وہ جو ہے جو شہید ہو چکے ہیں وہ تو رقت بارک و تعالیٰ کے ہاں سے جو انہیں مل رہا ہے نا اللہ رب کی عطاؤں پر وہ تو خوش ہیں جو ان کے پیچھے رہ کے لیے کام کر رہے ہیں لم بهم من خلفهم جو ابھی تک نہیں پہنچے میں کیا امیر حملہ جو ہے ابو بکر صدیق بھی خوش ہو رہے ہیں عمر پہ بھی خوش ہو رہے ہیں عثمان بھی بھی خوش ہو رہے ہیں تلو زبیر بھی, بھی خوش ہو رہے ہیں سادھو سعید بھی خوش ہو رہے ہیں کیوں انہوں نے کہا جو کام کرتے ہوئے ہم دنیا سے آئے ہیں نا شکر ہے خدا کا ہمارے یار بھی وہی کام کر رہے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جو بھی بندہ موم دنیا سے جاتا ہے نا اگر میرے علیہ السلام کا فرمان ہے میں کہ ہفتے میں ایک دن یہ دو دن کے بارے میں بھی آیا ہے جمعرات کو اور جمعہ کو بھی اور پیر کو بھی میں کہ ان کے امال جو ہے نا ان کے رشتہ داروں پر پیش کیے جاتے ہیں جو لوگ ہمارے مرتے ہیں نا ان پر ہمارے امال پیش کیے جاتے ہیں امال دکھائے جاتے ہیں کہ تیرے بچے یہ یہ کر رہے ہیں ہاں یہ حدیث شریف ہے امال پیش ہوتے ہیں کریما کل سامنے میں اگر امال اچھے ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں مولا شکر ہے تیرا جس نیک کام پہ ہم لگا کے آئے تھے اپنے بچوں کو اسی پہ کھڑے ہیں جی میں اگر غلط کام ہوں ان کے تو وہ ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں یالائیں یہ بھی Sidra پر ا جائیں تو وہ استبشرون بالذین لم یلحقو بهم من خلفهم اللہ تبارک و تعالی میں جو ان کے پیچھے ہیں اور وہ ان پہ خوش ہو رہے ہیں کہ من لم یلحقو بهم ابھی تک ان کے ساتھ ملے تو نہیں ہیں یعنی وہ شہید تو نہیں ہوئے لیکن وہ خوش ہو رہے ہیں کہ وہ بھی اسی راہ پر ہیں جس راہ سے چل کے ہم آئے ہیں ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے یہی فرمایا نا شعب الکرام لے مردمان جو شہید ہوئے تھے انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی جنت جب مل گئی انہیں نا اللہ تعالیٰ نے بڑے, بڑے عالی قسم کے انہیں پرندوں کی ان کی روحیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی جسموں میں ڈال دی پرندوں کی جسموں میں وہ جہاں چاہتے ہیں اڑ کے جاتے ہیں انہیں عرض کی رب کی بارگاہ میں اگر سانو چھوٹی دے میں جا کے پیشنے نو دا یہ کی نئی نام دیتا سانو تھوڑی چھوٹی مل جائے سانوے تھے اللہ اکبر کب کریما کے سامنے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہوئے چھٹی دس کے جا کے میں خود قرآن ناقل میں ہوا گا بیان میرا حبیب فرما دے گا کیسی بات اللہ تبارک وطالع نے پھر وہ بیان فرما دیا کہ انہیں کیا کیا ملا انعام ہے کیسی کیسی شان ہے اور عزمتیں ملی ہے انہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ اللہ تبارک وطال نے ارشا فرمایا جی دیکھیں اللہ خوفن علیہ آ جائیں جی یہ الفاظ دیکھیں اللہ تبارک وطالع نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو جہاد میں اپنی جان دے چکے ہیں مجاہد اللہ جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لڑا ہے زمین کے لیے سراد کے لیے نہیں رب تعالی کے دین کے غلبے کے لیے فما کہ جو لڑا ہے اور شہید ہوا ہے اللہ تبارک بطال نے فرمایا اللہ خوفن علیہ اس اسے نہ کسی چیز کا خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے ہاں نہ خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے ہاں یہ شان البارک نے مجاہد اللہ کے لیے ہے یہ فی اللہ. اللہ. ہم نے جو اللہ پڑھ پڑھ کے بھنگی کو کہا ہے نا؟, نا؟, نا وہ نہیں ہے جس بندے کو یہ شان ملی نا وہ علی حجبیری لطا صاحب رحمہ اللہ شیر محمد رحمہ اللہ جو رب تبارک بطالیہ کے دین کے شیر تھے یہ شیر محمد باقی شیر ربانی تھے یار حقیقت والی بات ہے با باقی شیر ربانی تھے میں شیر محمد رحم اللہ آپ خود فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ مراقبہ کیا مرزا کے بارے میں مرزا قادیانی جو تھا نا یہ زلیل یہ بزرگوں کو خط لکھتا تھا کہ میری حمایت کرو بڑے سارے بزرگوں کو خط لکھتے تھے اس نے کہ میری حمایت کرو میں نبی ہوں بھائی نوزہ میں شیر محمد الرحمہ اللہ فرماتے ہیں جب ان کو اطلاع ملی نہیں تو آپ نے مراقبہ کیا ٹھیک ہے نا جی تو مراقبہ کیا آپ نے دیکھا کہ یہ قبر کے اندر نا یہ مر چکا ہے اور قبر کے اندر اللہ تعالی اسے کتا بنا دیا ہے اور یہ مرزا کادیا کتا بن چکا ہے اور باولا کتا بن چکا ہے اپنی دم کاٹ رہا ہے یہ <تصفح> بھی شیر محمد مولا شرم ہے جی تو یہ لوگ جو ہے نا جو واقعی شیر حق تھے شیر ربانی تھے یہی لوگ جو ہے نا عیسایہ مبارکہ کے مزداق ہیں اللہ و تبارک و تارن نے ارشا فرمایا یس تب شیرون و فدل فرمایا کہ یہ جو مجاہد لوگ جہاد کرتے ہوئے جانے دے چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمت پر اور فضل پر خوش ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمت اور فضل پر خوش ہو رہے ہیں انہیں پتہ ہے ہمارا مالک جو ہے ہمارا اجر ضائع نہیں کرتا جان ہم نے دی ہے تو مالک کا تا فرمانے والا ہے اللہ تبارک سمجھ سمجھنے کی تو